مقبا کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یسرب میں مسلمانوں کو ام اور پناہ کی جگہ مل گئی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا چنانچہ وہ چھبیس سفر چودہ نبوت بمطابق سولہ ستمبر بائیس عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوص کے لیے دار الدوا میں جمع ہوئے اس اجتماع میں قریش کے قریب سبھی سردار موجود تھے ابلیز بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں اب ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکہ جوان منتخب کریں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑے اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور ابد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فورن کہا یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی رائے ہو تو ایسی باقی سب بیکار باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے یہ قریش کا مکر تھا لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی ہجرت کی اجازت دی دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا چنانچہ فرمایا جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا کفار نے آپ کے بستر پر سید نہ چادر تانے سوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے آپ اس وقت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 اور وہ آپ کا قتن احساس نہ کر سکے اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ چھ ہزار درہم اور ستوؤں کا تھیلا لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پوپ ہٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے کوہ سور مکہ معظمہ سے پانچ میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے یہ غار اب تک موجود ہے مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ تین دن اور تین راتیں غارے سور میں رہے رات کی تاریکی میں سیدنا دنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے ادھر سیدنا دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرا بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہرا بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ اللہ بن ابھی رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سلے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو عریش کے ہوش اڑ گئے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے علم نہیں اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے کچھ دیر قید رکھا پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا اس کے بعد یہ لوگ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ان کی صاحبزادی سیدہ اسما رضی اللہ انہا سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انام میں دیے جائیں گے اس طرح بہت سے لوگ انام کے لالش میں نکل کھڑے ہوئے کچھ تلاش کرنے والے غار سور تک بھی جا پہنچے وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق وضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت چالیس میں آیا ہے اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے پیر کی رات ربی القوم ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور سے باہر تشریف لائے آپ نے ایک شخص عبداللہ اللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا وہ وعدے کے مطابق دو سواریاں لیے جبل سور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا ان کے ساتھ عامر بن فہرا بھی تھے عبد اللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا یہ خیمہ قدیت کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی آپ نے اس عورت سے فرمایا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اس نے معذرت کی اور بتایا میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی وہ بہت کمزور تھی ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس لیے خیمے میں موجود تھی اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں یہ سن کر اس نے کہا اس بکری میں دودھ کہاں آپ نے فرمایا آپ اجازت تو دیں اس نے اجازت دے دی آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی ام مابت کی حیرت کی انتہا نہ رہی آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا وہ برتن دوبارہ بھر گیا برتن ام محبت کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاون گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا دریافت کرنے پر ام محبت نے ساری بات کہہ سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا یہ سن کر ابو محبت بول اٹھا یہ تو واللہ واحب قریش ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے آپ ادیت سے آگے بڑھے ادھر سورا بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدیت تک پہنچ گیا آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا نیچے آگرہ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے دیکھنا چاہتا تھا کہ ناپسندیدہ تھا لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی پھر سوار ہو کر آگے بڑھا وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی جبکہ سیدنا دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا سورا نے گھوڑے کو ڈانٹا اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا اس کے پاؤں زمین سے نکالے جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئے جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا سوراقا نے پھر فال کے تیر نکالے پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا اس سے اس پر زبردست خوف اور روپ تاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا چنانچہ وہ پکار اٹھا مجھے امان دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا البتہ اس سے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا سورا نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا آپ نے عامر بن فہرا کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا پھر سورا وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے واپس لوٹتے چلے گئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن حسیب ملے یہ اپنی قوم کے سردار تھے قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے ستر آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پوریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ ام کا بادشاہ سلحا کا حامی دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچات پیش کیے سوموار آٹھ ربیع اول چودہ نبوت بمطابق یکم ہجری تیئیس ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے